اشد اللہ, اللہ کر کے پھر بھول گیا ہمارے امام اعظم ابو ہنی فرود اللہ کا فتویٰ ہے کہ اتحیات کا ایک ایک جملہ واجب ہے اگر ایسا ہوا تو نماز کو لوٹائے گا ٹھیک آپ کوئی اور صاف پوچھ رہے یہ آپ ہی کے سوال لات تھے بھائی جو ہم نے دیے آپ میں سے کوئی صاحب پوچھنا چاہے بغیر تردد کے کھڑے ہو کر پوچھ لیجیے